طريق نردين بسم الله الرحمن الرحيم اذن حج اشهر فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وتا پونب سی ہرسمدو سنا تعریف تنجید اس مالک الملک رب العزت وحده لا واشریق نائق ہے کہ جس تو بڑی ہستی کوئی ہور نہیں جس کے گھر تو عظیم کوئی ہور کر نہیں اور جس دے حکم تو بڑا کوئی حکم نہیں الکم ول امر اس پوری کائنات اندر بادشاہی بھی اسے دی ہے اور حکم بھی ہو سے انہیں ایک نظام ایسا چلایا ہوا ہے کہ جی اندر کسی قسم کا قدی کوئی نقص واقع نہیں ہوا او دے چلائے ہوئے نظام نو کوئی اج تک نہ روک سکیا ہے نہ روک سکے گا اسے ہی نظام دی تحت سال اندر کچھ تاریخیں ایسیاں آدیا نے جیڈیا مسلمانوں کے سب تو بڑے اجتماع واستے مخصوص اور مقرر ہیں اور وہ او اجتماع حج کا اجتماع ہے دنیا دی کوئی قوم یا کسے بھی مذہب دے پیروکار ای بڑی تعداد اندر ایک خاص قسم دے نظم و ضبط دے تحت کدی کتے جمع نہیں ہوئے جن مسلمان حج دے دے اللہ کے دے فضل و کرم نل جمع ہو جاتے ہیں حج زندگی دی سب تو بڑی عبادت ہے ایک مسلمان واسطے ابتدائی باتاں گزشتہ دو تین جمع اندر کچھ عرض کیتیاں جا چکی نے اج کے سبق اندر اصا دیکھنا اور غور کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس طرح کی کیونکہ نیکی وہ ہی عمل بن سکتا ہے جیڑا سنت دے مطابق ادا ہو اللہ تبارک و تعالی دے ہاں بھی کسے عمل دی قبولیت واسطے شرط اے ہی ہوئے گی کہ اے میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہے یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اندر فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا قیامت دے دن میرا پیغمبر تو آڈے تے گواہ بنا کے کھڑا کیتا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. عامال سامنے ہونگے آجتے سانو کوئی چیز نظر نہیں آنے دینا اچھا یا برا کوئی بھی عمل ایک وجود اور شکل اندر نظر نہیں آنے دا قیامت دے دن فرمایا وَوَجَدُو مَا عَمِلُو حَاظِرَ جو کچھ کسے نے کیتا ہوئے گا وہ نظر آئے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَعْرَ ومن يعمل ایک برابر وہ چھپی نہیں رہ جائے گی دیکھ رہا ہوئے انسان اور ذرے کے برابر اللہ دی نافرمانی فرمانی جہی ہے وہ ٹکی نہیں ہوے گی وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہوگی وہ یقون رسول علیہ کم فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عد اعمال کے گواہ بنایا جائے گا آپ جس عمل دے بارے اندر اے ارشاد فرمائیں گے کہ اے میری سنت دے مطابق ہے اللہ دے ہاں اوڈی بہت زیادہ قیمت پہ جائے گا اوڈی تے بہت, بہت بڑا انعام ملے گا عجر و سوام ملے گا کہ جس عمل دے بارے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا کہ اے میری سنت دے خلاف ہے او تے کنہ بھی کسی نے پیسہ کیوں نہ خرچ ہو رہا ہوئے کینی بھی کسی نے محنت اور مشقت کیوں نہ کیتی ہو گئے اللہ دے ہاں او دی کوئی قدر ہو کی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت بیان فرما دیا نے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دن جس ولی عمل سامنے پیش ہون گے جس عمل تے اللہ دے رسول نے فرمایا میرا حکم اور میری مہر نہیں ہوے گی میری سنت دے مطابق نہیں ہوے گا فہوگا رد دن کو عمل کرنے والے دے موں تے مار دیتا جائے گا کہ اے جدے طریقے دے مطابق کیتا ہی کم او دے کل چلا جا میرے ہاں اے رہا کوئی عجر اور ثواب نہیں اگر او دے کلو کچھ مل دائی تے جا کے لائے وہ مقبول نہیں بلکہ مردود ہو جائے گا رد کر دیتا جائے گا اس واسطے زندگی کی یہ سب تو بڑی نیکی اور سب تو بڑا عمل سے عبادت ہے لہذا یہ بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ حج اسی طرح ہی کیتا جائے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حج دے جڑے دن خاص ہیں جنہیں تاریخاں مقرر ہیں وہ اٹھ زل تو شروع ہوجہ یعنی مہینے جی تاریخ تو حج شروع ہوتا ہے حج دا آواز ہوتا ہے اور تیرہ تاریخ تک حج دے چل چلتے دے رہی ہیں یعنی چھ دن ایسے ہیں زل حجہ دے اٹھ تو لے کے تیرہ تاریخ تک اندر حج کی ادائیگی دیئے مختلف مقامات تے وقت تے پہنچنا اور اللہ نو راضی کرن اس محنت اور مشقت برداشت کرنا جیڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ دے کے سام دسی ہے یہ نام حج ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تو حج دی ادائیگی و حج مکہ مکرمہ ہن غسل کر لو اپنے جسم نو پاک صاف کر لو میل کچیل دور کر دیو جس طرح جسم پاک ہونا چاہیے اسی طرح ہی عقیدہ روح اور انسان دی وہ بنیادی چیز جی اسلام دی ساری عمارت مدار ہے وہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے تو, تو, خلاف ورزی پرما گسل کر لو پاک صاف ہو جاؤ اچ دل حجا صبح دی نماز پڑھ کے حکم دیتا کہ سارے احرام بن لو حج دیت دی. اور احرام بن دیو ہے او الفاظ دہراؤ جننو تلبیہ کیا جاندہ ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک مردانوں حکم دیتا کہ تسی بلند آواز اللہ دی بارگاہ اندر حاضری دا اعلان کرو آتین اور عورتوں بھی حکم دیتا کہ او بلند آواز نل نہیں لیکن آہستہ بھی نہیں یعنی جنہوں سے کہیں موچ پڑھنا موچ نہیں پڑھنا او ندی آواز کم از کم او خود سن سکن اور او ندی دائیں اور بائیں دو او ساتھی سن سکن انی آواز نر او بھی لبائک اللہ اللہم لبائک پکارا اللہ میں آزر اللہ میں تیری بار کا اندر آ گیا میں تیری بار کا اندر آ گئی جو بھی یہ یعنی لفظ بھی پکارنا ہے کہ یا اللہ میں حج واسطے تیری بارگاہ اندر حاضر ہوا تیرے گھر آ گیا تو میری حاضری قبول اور منظور فرمائے اچھ تاریخ نو احرام بن کے تے مکہ مکرمہ تو نکلنا عوضوں ہیں سورج نکلا رہے یہ پہلی افتیاد ہے عام طورتے او لوگ جنہوں معلم کیا جاندہ ہے کامتے اونا دا اے ہے کہ سنت طریقے دے مطابق حج کران لیکن او اللہ ماشاءاللہ دا حج خراب ہی کرتے ہیں زیادہ معاملے نو تجارتی بنیاد سے لیا ہویا ہے. ہے. حج فیس جیکاری طور سے مقرر ہے وہ فیس مالم نلتی ہے جن ہون کسی فیس کو زیادہ بن گئی امی فیس او مل گئی تو پھر سوچتا ہے کہ ہوں یہاں میں پہنچانا ہے مینا اندر عرفات اندر پھر واپس لیانا ہے اسی طرح ہی. تے رش کا یہ آلن ہے کہ پنجی تو تی لکھ آدمی جمع ہویا ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ پی تو تی لکھ دے درمیان انسان ایک کوئی دن اور ایک کوئی وقت سے انہوں نے ایک مقام تے پہنچنا ہونا پھر جن مسئلے دی واقفیت نہیں نا او معلم یاو دے رات تو ہی کہنا شروع کر دیں دن کہ بابا صبح بڑا رش ہوگا بابا صبح گرمی ہوگی بابا صبح سواری نہیں ملے گی ابھی تیار ہو جاؤ تمہیں مین پہنچا دیتے اور حج دے بارے اندر لا علم یہ ان دعا دنیا شروع کر دیں تیرے بچے جیتے رہ جلدی کر منوں ہوں لے چل صبح کی دپ تو منتھ بچا اور صبح کے رش تو منتھو بچا حکم تو یہ ہے کہ سورج نکل مت کیوں جو پھر چلنا ہے پھر مینا کی طرف روانہ ہو لیکن دیکھا گیا ہے تجربہ شاہد ہے پرواہ نہیں کرتے رات ہی نہ پہنچے ہو یہ بہت بڑی غلطی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خلاف وردی ہے بنیادی ہی غلط سورج کے پہنچ اٹھ تاریخ دی ظہر اثر مغرب عشاں اور نو تاریخ دی صبح یہ پنج نماز مینا اندر پڑیاں نکلنا مکے تو سورج تو بعد ہے اگر کوئی شخص رستے اندر کسی وجہ تو لیٹ ہو گیا ہے تو وہ پنج پوریا نماز مینا اندر نہیں پڑھ سکیا تو وہ گناگار نہیں ہوئے گا مثلاً سور کی نماز رستے اندر ہی آ سواری خراب ہو گئی رش کی وجہ بعض اوقات ٹریفک جہی ہے چار چار پن پن گھنٹے جیم ہو جاندی ہے آدمی کسی پاس نکل ہی نہیں سکتا یہ گناہ نہیں کہ مینا کی ایک نماز رستے اندر ہی آ گئی ہے. آن طورتے پنج نمازہ منعہ اندر ادا کیتی ہیں نے اٹھ تاریخ دی زہر، اثر، مذہب، عشاء اور نو تاریخ دی فجر اللہ دے ذکر اذکار اندر مصروف رہنا ہے اور تلبیہ بار بار پڑھ دے رہنا ہے احرام بننم تو بعد فرضی عبادت تو علاوہ نفلی عبادت اندر سب تو زیادہ عجر اور سواب ایک کلمہ پڑھن دے لبائک اللہم لبائک سزا گونجلی اندیئے ایک عجیب سم بنیا ہوتا ہے ایک ایسا منظر اس ویلے مینا دے پہاڑ پیش کر رہے نے یہ کلمات بار بار دہراؤں رہے آدمی پڑھتا رہے دعا کرے پرانے مجید کی تلاوت کرے اللہ کا ذکر اذکار کرے لیکن بار بار یہ کلمات بھی دہرا دا رہے تلبیا بھی پڑھتا رہے نو تاریخ دی نماز فجر منا اندر اطمینان ادا کر کے جلد بازی نہیں کرنی اندر سورج نکل ہے سورج منا اندر نکل آئے نماز پڑھ دیا فورن نہیں روانہ ہو جانا یہ وہ احتیاط ہے جیڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت موقع دے بار بار ساتھیا فرما رہے انی انی میرے کلو حج دا طریقہ سکھ لاؤ حج دے اچھی طرح جان لو کسی قسم کے شک شو بھی اندر نہ رہنا جی گل میں نہیں پتا وہ پوچھ لو مینو دیکھو میں کس طرح حج کر رہا ہوں انگنی منا سیکا میرے کو حج دا طریقہ سیکھو تورج نکل آوے میدان منہ اندر تے پھر عرفات دی طرف چلنا ہے نوزل حج جانے ہاں ایک بات ہور ذہن اندر رہے کہ مکہ مکرمت و جدوں آگیاں منہ اندر ہن نماز قصر شروع ہو جانے قصر یعنی اوہ نماز جڑی سفر دی نماز ہے اتھے باغ دوست انتہائی زد بازی تو کم لینی لیندی ہو کہ اے سامنے تے مکہ ہے تے تسی نماز قصر پڑھ رہے ہو اڑتالی میل سے کسر ہوں جا کے یہ پتہ نہیں اڑتالی میل نہ قرآن اندر ہے نہ حدیث اندر ہے کتوں آ رہا محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن اتریا سی اللہ نے اے ذمہ داری لئی ہوئی ہے کہ ایسا قرآن دی تفسیر تو اڈی زبان تو کرانی ہے اے محمد صلی اللہ سمہ انہ علینا بیانہ سورہ قیامت اندر فرمایا کہ اے قرآن تو اڈی تے اتارے ہے اے نو تو اڈی سینے اندر جمع اور محفوظ کرنا بھی ساڈی ذمہ داری ہے تو اسی جلدی نہ کرو حضور شاک نل جلدی جلدی قرآن مجید دی تلاوت فرمان لگ جان دے جب جبریل لے کے آن دے. اللہ نے فرمایا آرام نال پڑھو اتنی نام نال پڑھو جمع اس سینے اندر جمع کرنا ذمہ داری ساری جاری اگئی نہ بیا نہ زبان تو اور تڈے تو عمل تو اس قرآن کی تفسیر بھی اثر کرانی یہ قرآن محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتریا اور نازل ہوا اس قرآن اندر اللہ نے جڑا قصر نماز کا حکم دیتا ہے کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ مکے تو نکل کے مینا اندر نماز قصر کر رہے ہیں اور سارے اولا ماں اج سمجھ آ گئی ہے کہ اڑتالی میل تو بغیر قصر نہیں ہو سکتی یہ وہ تعصب ہے جڑا ذہن اندر بیٹھا ہوا ہے یہ وہ سنت نل دشمنی ہے جیڑی اندر موجود ہے کہ لوگ نماز قصر نہیں کرتے قسر کرنے والوں تنی کی جاندی برا پلا کیا جرافات کی طرف چل پینے سورج نکلن تو بعد ارفات اندر آم طور لوگ دوپہر تک پہنچ جائیں ہوں تو الحمد للہ بڑی سہولت ہو گئی ادو پہنچ گئے رسول اللہ وسلح اللہ وسلم جب رستے ہموار نہیں سن سڑک صاف نہیں سن اچھ اچھ متوازی سڑکاں چل رہی ہیں یعنی دے پیدر چلن واسطے سواریاں واسطے جس قسم دے کسے کو وسائل ہیں اوہ دے مطابق او اپنی سہولت نل جائے میدانِ عرفات اندر پہنچ کے ایتھے قصر دے نال ایک ہور مسئلہ بھی شامل ہو جانا ہے اوہ دیتے بھی بڑی لیہ دے اندھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اے ہے ایک لکھ چالی ہزار صحابا نے آپ کے نال مل کے اس سنت سے اس طرح عمل کیتا کہ میدان عرفات اندر زہر اور اثر دیا دونوں نمازا قصر کر کے اور جمع کر کے پڑیاں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. جس ویلے زہر دا وقت تو ہو گیا تے دونوں نماز جمع کی دیا. یعنی دو رقطا زہر دیاں پڑی دو فرض سنت مواف دو فرض مواف بڑے بڑے عجیب مسئلے لوگ نے بنا ہوئے اگر کوئی قسر کر دا ہے نا, اپنے عقیدے دے مطابق جا کے مطابق اٹھ سے جی سنتان باللہ شیطان کس طرح بیڑا غرق کر دیا ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکھ چالی ہزار دے قریب صحابہ نے میدان اراپات رکت نے نہ پہ سنتاں نہ بعد والی سنت شوق نہیں سواب لگتا ادر لین اج نیکی کا زیادہ دورہ پی نی وہی عمل ہے جڑا سنت رسول دے مطابق ہوا سل والے اپنی مرضی نہیں چلے گی جد کوئی شخص مسلمان ہون کا دعوی کر ہے اللہ نے قرآن اندر فرمایا کہ وہ حق ختم ہو جانا ہے کہ وہ اللہ تے اللہ دے رسول دے فیصلے دے مقابلے اندر اپنی مرضی نو بھی بیان کرے کہ میرا خیال تے اس طرح میں چاہتا تھا میری خواہش تے یہ سی یہ حق کی ختم ہو جانا بندے ونا کابل واہ رسول ان يكون لهم الخيار من امره اللہ فرمانے نے مومن مرد ہوے ہو یا کوئی ایماندار عورت ہوے ہو جتھے اللہ دا فیصلہ آ گیا اللہ دے رسول دا فیصلہ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم او تھے اونوں حق ہی نہیں پہنچدا کہ او کہے میرا خیال تے ایسی میری مرضی تے ایسی, ایسی ایس طرح اس طرح نہ کر لیئے اس طرح نہ کر لیئے او دا حق ہی ختم اس طرح کہے گا وَمِنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ذَلَّ بَلَّ بَلَالًا مُبِينًا فرمایا جنہیں اللہ دے اللہ دے رسول دے فیصلے نو نمنیا او دے خلاف اپنی مرزی دے اظہار کیتا او کھلے گمراہی اندر پہ گیا او دین اسلام اندر کوئی حصہ رہ ہی دا. اللہ اکبر حج دے دوران بڑی سنت دے خلاف ورزی ہندی اور افات دے میدان اندر دو رکتہ آپ نے زہر دیاں پڑھائیاں جماعت قرائی محمد رسول اللہ, اللہ پھر فوراً بعد دو رکتہ اثر دیاں پڑھائیاں نمازہ دونوں جمع کر کے پڑھائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ تھے دیکھیا گیا ہے لڑائی تک نعبت پہنچ جاندی ہے نہ نماز قصر کر دینے نہ نماز جمع کر دینے انہا لیلہ و انہا ایراجی کیونکہ اس دہان ہے رش بہت زیادہ ہے اگرچہ مسجد ہے جڑی میدان عرفات اندر ہے، بہت بڑی مسجد ہے لیکن پی لکھ آدمی اس مسجد اندر بھی کس طرح سما سکتا ہے اس واسطے اجازت دے دیتی رخصت دے دیتی کہ جڑے لوگ جتھے بیٹھے نے پورے میدان اندر وہ اتھے ہی اپنی اپنی جماعت کرا کے نماز پڑھ لیں اے ممکن نہیں کہ سارے لوگ ایک کوئی جماعتنل نماز پڑھیں ممکن نہیں اس واسطے اس مجبوری دیتا ہے جتھے کوئی بیٹھا ہے جتھے جزاں ملی ہے وہ تھی نماز ادا کرتا بھئی یہ بار ایک اور خطبہ ہو رہے ہیں انہوں نمازاں زہر اور اثر تصر کر کے جمع کر کے زہر دوقتاً در ادا کیتیاں جانیاں یاد رکھے ہیں نماز جمع کرنیاں تین شکلہ نے حدیث اندر اور تنت ای عمل فرمایا ہے رسول اللہ ص دونوں تے عمل سے حج کے دوران ایک کو دینج ہو جاتا ہے دو شکلہ زہر اور اثر دونوں جمع کر کے زہر کے وقت اندر پڑیاں یعنی زہر کا وقت ہویا ہے اودے نال ہی اثر بھی پڑ رہی ہے اینو کیا جاندا ہے جمع تقدیم یعنی ایک نماز قبل از وقت دوسری دے نال ملا کے پڑھیں اور دوسری شکل ہے جمع تاخیر ایک نماز دا وقت ہو گیا ہے لیکن انہوں پیچھے لے جا کے اگلی نماز دے وقت اندر پڑیا ایسے ہی مغرب نو یعنی نوز الحجانو میدانِ عرفات اندر قیام کرنا ہے جدا نام ہے وقوف وقوف دیمانی ہم دینے رکنا، ٹھہرنا کس دیر قیام کرنا اے حج دا سب تو بڑا رکن ہے میدانِ عرفات دا وقوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدا شخص عرفات دا وقوف نہیں کر سکیا او دا حج فوت ہو گیا او دا حج رہ گیا وہ باقی کم کرے حج دے انہوں کا اجر اور سواب اللہ الگ دے, دے گا لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حج کر دیں یہ مثال اس طرح ہی لگو کہ جس طرح امام رکو اندر چلا جائے تو پچھو آ کوئی مقدمی ملے کہ ہوں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اگلی رقت شروع کرے تو پھر میں ملا گا بلکہ جدو آئے وہ امام دے ادو ہی مل جائے وہی حالت اختیار کر لے جی امام جی لیکن اگر امام رقو اندر جا چکا ہے تو وہ رقط نہیں شمار ہوئے گی سجدے بھی کرے گا سارا کچھ کرے گا ادھا الگ اجل مل جائے گا لیکن رقت شمار نہیں ہونی اسی طرح ہی جا وقوفے رہ گیا عرفات اندر نہیں پہنچ سکیا سورج غروب ہونے تو پہلے پہلے کسی مجبوری کے چاہت حدیث ہے کہ ایک لمحے واسطے بھی پہنچ گیا کہ حج ہو گیا لیکن اگر سورج غروب ہو گیا تو پھر پھر حج رہ گیا حج ہو گیا اس میدان اندر، اس سارا دن گزارنا ہے، میدانِ عرفات تو واپس مزدلفے دی طرف عوضوں چلنا ہے جدو سورج غروب ہو جائے۔ یہ باتاں ذہنشین کر دے جاؤ، اچ تاریخ نو مکہ چو عوضوں نکلنا ہے منا دی طرف جدو سورج چڑ جائے، تلو ہو جائے۔ نو تاریخ نو میدانِ منا چو عرفات دی طرف عوضوں چلنا ہے جدو سورج تلو ہو چکا ہوئے۔ ارا جو واپس ادو چلنا ہے جب سورج غروب ہو چکا ہوئے ہو پہلے چلنے والا اللہ دے دا نا احتیاط اور سورج دے غروب ہون کا اعلان توپ دے گولے نو کے گولہ نو ڈال کے کیا جاپاتی لکھ یا اسمو گے جنہ کے مہمان موجود نے یہ سارے اللہ دے مہمان مہمان بھی دیکھو کن نے میزبان بھی شان دیکھو اطلاع دن گولا پا دیا جانا ہے کہ ہن سورج غروب ہو گیا ہے اللہ کے رسول دی سنت دے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مغرب دی نماز پڑھے اتو چل پاؤ ہوں عقل کم نہیں کر دی کہ نماز دا وقت ہو گیا ہے سورج غروب ہو گیا اور نماز مغرب یہ باقی نماز مقابلے اندر یہ وقت محدود ہے تھوڑا ہی لیکن سنت یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب پڑے بغیر میدان ارافات نکلنا ہے اور ارافات دے درمیان ایک مقام ہے جہاں نام ہے مزدلفہ اور قرآن اندر او نام ہے مشعر الحرام یہ ایک پہاڑ ہے مشعر الحرام دے نام نال اللہ نے ذکر کیتا ہے پرانی مجیدت اللہ اندل الحرام دوسرے پارے اندر جگہ مغرب اور عشاء یہ دونوں نمازہ عشاء دے وقت اندر ادا کرنی قصر کر کے پڑھنی نے یعنی تین فرض مغرب نے تین فرض پڑھے جاؤں گے کیونکہ یہ تو ڈیڑھ نہیں نہ ہو سکتا تین فرض مغرب دے پڑھے جان گے دو فرض عشاء دے پڑھے جان گے اور اس تو بعد وطر ایک تو لے کے نو تک جن اللہ توفیق دے جا دل کرے ایک پڑھ لو تین پڑھ لو پنج پڑھ لو ست پڑھ لو نو پڑھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کسی شخص نے ایک دن دو دن تین دن دیکھا کہ وہ ایک ہی بتر پڑھتے ہیں انہیں پوچھا حضرت میں پرسوں بھی تھی دیکھتا رہا تسی ایک ہی وطر پڑیا تھا. کل بھی دیکھیا ایک ہی پڑھیا ہے اج بھی دیکھیا ایک ہی پڑھیا ہے کہ انہوں نے پھر وہ حدیث بیان کی تھی رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ تینوں پتہ نہیں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے من شاء فلیوتر بواحدا ومن شاء فلیوتر بثلاثه ومن شاء فلیوتر بخمسه ومن شاء فلیوتر بسبعه ومن شاء فلیوتر بتسعه اول كما قال صلی اللہ جدہ جی کرے ایک مطر پڑ لو جا جی کرے تین پل لو جا دل کرے پل لو جا دل کرے سات پل لے جا دل کرے نو پل لے یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا یہ بات ابھی بارہا سنی نہیں کہ ایک مطر کس طرح ہو سکتا ہے جی لو یہ ظاہر جڑے اپنے آپ کو بڑے علماء سمجھتے ہیں انہوں نے زبان بھی یہ بات سنی گئی کہ ایک مطر کس طرح ہو سکتا اللہ کے رسول نے پڑھنا امت اجازت دیتی صلی اللہ علیہ وسلم تے تیری سے بات آئی نہیں رہی کہ ایک ویتل کس طرح ہو سکا تے مغرب دی نماز مزدلفہ اندر مشار الحرام اندر پڑھنی ہے مسجد اتنے بھی موجود ہے لیکن وہ سسط نو اپنے اندر جگہ نہیں دے سکتا اے ہن دوسری شکل سی جمع دی اے دا نام ہے جمع تاخیر زہر اور اثر دی جمع جڑی او دا نام ہے جمع تقدیم کہ ایک نماز دا اجے وقت نہیں ہویا انو مقدم کر لیا کہ او دی شکل اے ہے کہ زہر دا بالکل آخری وقت ہوئے اور اثر دا اول وقت شروع ہونوالا ہوئے زہر دا وقت ختم ہو ریا ہے اثر کا وقت شروع ہونے والا ہے تے اس وقت اندر دونوں نمازاں ملا کے پڑھ لین دا نام ہے جمع سوری ان تین نہیں باتوں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے امت کو دکھایا ہے بعض لوگ اٹھھی میدان عرفات اندر یہ مغرب کی نماز پڑھنی شروع کر دیتے گیا ہے روکنے کے باوجود نہیں روک دے کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے اب اسے تاخیر سے پڑھنے کا کیا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نہیں پڑھی آپ نے مزدل سے اندر آ کے پڑھی دونوں نمازاں پڑھ کے صحابہ خاص طور سے آپ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر بھی کرو لیکن تھوڑا جہا آرام بھی کر لو یہ رات کیونکہ اگلے دن جڑا کام شروع ہونا ہے وہ بہت ہی مشقت طلب ہے دس دل اسی عید دا دن نیا اپنے ہا اے بات بھی شاید میرے بزرگوں جڑے اللہ دی دیتی ہوئی توفیق گئے نے اس جگہ دی حاضری دے آئے پتہ ہے لیکن اکثریت معلوم نہیں کہ حاجی واسطے عید دی نماز اللہ نے معاف کر دیتی ہوئی اسی مثال دینا نا کہ فلاں شخص جی عید دی نماز بھی نہیں پڑھتا یعنی عید دی نماز میں اینی اہمیت دیتی جاتی ہے حالانکہ عید دی نماز فرض نہیں سنت ہے کہ پنج وقت نماز فرض مثال دے کہ وہ نیتے جی کدی عید بھی نہیں پڑھی اللہ نے حاجی عید کی نماز کی معافی دے دیتی ہوئی ہے میدان مینا اندر عید نہیں پڑی جاتی انشاءاللہ بے شمار میرے بزرگ اور دوست موجود نے جنہ نے وہ موقع دیکھیا ہے جنہوں اللہ نے وہ مقام نصیب کیتا ہے کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مینا اندر عید پڑھی گئی اللہ نے مافی دیتی ہوئی ہے عید کی نماز نہیں پڑھی جاتی فجر دی نماز دس تاریخ دی فجر کی نماز مزدلفے ادا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں ایتھے سورج نکلن دی قید نہیں نماز ادا کر کے تے فرمایا مینا کی طرف چل پو مزدلفے اور مینا دی سرحد آ جاندی ہے نا یعنی سرحد تو ملاقے نہیں کہ وہ وقت ملک وہ وقرا بلکہ دو مقامات دی ایک حد ہے اور اتے نشان لگائے ہوئے نے تاکہ کسی قسم کی کوئی الجھن پیدا نہ ہو فرمایا اتو نکلو ذرا تیز تیز چلو رستے اندر ایک وادی آدھی ہے جہاں نام ہے وادی محصر وادی محصر اتو تیز تیز چلن دا حکم دتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ کی یہ وہ جگہ ہے جھے دے ہاتھی اللہ نے ابابی اللہ کو تباہ کروائے قرآن اندر ہے فیل ہے نہ چھوٹی جی سورم اے پیغمبر الم تارا لفتی رب نے کی کیا توسی دیکھیا نہیں ثبوت بنایا ہے کہ پیغمبر اپنی پیدائش تو پہلے بھی دیکھ رہا اللہ علم تارا کیا دیکھیا تھی دیکھیا نہیں کہ یہ خطاب صرف پیغمبر سے نہیں ہے قیامت تک کے نو ہے اس خطاب اندر یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ صرف پیغمبر نو ہی مخاطب کیتا ہے اللہ نے یہ تے قیامت تک دے ہر انسان نو اللہ نے مخاطب فرمایا ہے دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کا کچھ فرما دینا ہی پکا ہے وہ بات این پختہ اور سچی ہے کہ جس طرح آدمی اپنی اکھی نوی دیکھ رہی یہ رمان ہے اللہ تارا کئی فصال ربک کا بے اصح بلفیل یہ رمان ہے کہ کیا تیوہ نہیں یعنی اللہ کی بات اینی پکی اور پختہ ہوں دیے کہ جس طرح اکیلا دیکھ رہا ہے اس وادی اندر اللہ نے ابرے تے او دی فوج تے او دے ہاتھیوں نو تباہ کیتا سی اور حدیث اندر آندا ہے کہ جس جگہ تے کسی قوم تے عذاب نازل ہویا ہوے نا اس عذاب دا قیامت تک اثر اوتھے رہندا ہے قیامت تک اثر رہے گا اسی طرح ایک واقعہ حدیث اندر آندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر اندر رات سفر جاری ہے جیسے ویلے کافی وقت گزر گیا واپس تشریف لے آ رہے نے جنگ تو جہاد تو ساتھیوں کہ کیا کہ بھئی ایتھے رک جاؤ تھوڑی دیر آرام کریے صبح دی نماز پڑھ کے پھر سفر جاری کر سامان اتار دیتا گیا سواریاں تو صحابہ نے اپنے اپنے خیمے لگا لے بستر بچھا لے لےٹنا شروع کر دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بھی انتظام ہو گیا آرام فرماؤں گا حضرتِ بلال آپ نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹی ہے تو نہیں لیٹنا تو جاگ دے رہنا ہے جس میں صبح دا وقت ہو جائے اس میں عظام دے ہمیں تاکہ اسی سارے اٹھ کے نماز پڑھ دے. حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کدھی تے نفل شروع کر دیں نماز پڑھ لگ پڑھیں دیں کدھی ویسے کافلے تے ارد گرد کمنا شروع کر دیں چکر لگانا شروع کر دیں آخر وہ بھی ہی سفر سا مشرق کی طرف رخ کر کے ہے اونٹ دے ایک حدیثے اور اونٹ کی کاٹھی لگا کے سہارا مشرق کی طرف رخ کر کے بیٹھ کہ جدوں گئے کہ جدو صبح ہوئے گی میں جلدی نہ اٹھا گا تو اٹھ کے اذام دے دیا گا دیکھ رہے نے مشرق کی طرف لیکن اللہ کی شان بیٹھے بیٹھیا ایسی اکھ لگی ایسی نیند آئی سورج نکلا کافلے دا کوئی فرد نہیں جال سکیا سورج نکلا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور سورج دیا کرا کے جلدی روٹھے اور آواز دیتی بلال بلال کتوں چلا گیا سا بلال تو کتنے چلا گیا سا عرض کیتی جی جی تسی گئے ہوئے سو اتے ہی میں چلا گیا اتے ہی میں چلا گیا ابھی تے ہوں کسی کہانیاں سننے ہیں نا فلاں بزرگ نے اجے نماز پڑھنی سی تے سورج واپس آ گیا یا سورج او تو اس چل ہی نہیں سکیا جی محمد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بزرگ اس کائنات اندر ہو سکتا ہے سورج نکل آیا ہے تے جاگ آئی جس ویل نہیں نے یہ کہا جی جی تھی گئے اس اتے ہی میں چلا گیا رضی اللہ عنہ. آپ نے فرمایا بلال ساکھیا نو کہہ دے جلدی لگا اپنا سامان سمیتا تھی اے سبادی چو نکل معلوم اے اندائے کہ اے تھے اللہ نے کسی قوم تے عذاب ناظر کی تا سی خودہ اثر اے ہے کہ صاحبی نماز دے وقت ہو گئی سامان چکیا سواری نو چلایا اے سبادی چو اگے نکل کے جہاں کے سورج کنہ بلند ہو گیا جب پھر جماعت کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبادی نماز پڑی بات عرض کرنا مقصد یہ ہے کہ جی عذاب اتریا ہو جی مینا درمیان ہر حاجی نے اتویاں چنیاں لینیا نے ستر, ستر کینکریاں ہر حاجی حکم دیتا کہ وہ چن لوے چنے دانے تو ذرا پڑی پڑ़ی ہوے۔ کینکریاں چون لو کنکی یہ کام آنا ہے جس ویلے وہ کینکریاں لے لیا ہوں مینا اندر داخل ہو گئے مینا کا میدان آ گیا مددلفے کی حد ختم اگے مینا شروع ہو گیا. چونکہ ملما نے خیمے لگائے ہوں نے ہر جہازی واسطے جگہ مخصوص ہوں وہ اپنے اپنے خیمے اندر پہنچتے جانے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے اندر تشریف فرما سن یہ دس دلحا دن ہے حدیث اندر ہے آپ فرما ہے کچھ صحابہ آئے انہوں نے آ کے دسیا جی ابھی قربانی ذبح کریں اپنی فرمایا جاؤ ان جا کے شیطان شیتان نوکری مار لو فلاح ہرج تھی پہلو قربانی کر لیے ہوں کی مار لو جی تھوڑی دیر گزری کچھ ہوا آئے انہوں نے آ کے اسی کینکری مار آئے آپ نے فرمایا کے جی قربانی کر لو فلا حرج کوئی گل نہیں پہلے وہ کم کر لیا جی ہن اے کر یعنی ترتیب ملحوظ نہیں جیڑا کم آسانی پہلے ہو سکے جی قربانی پہلے ہو سکتی ہے تو قربانی پہلے کر لو جی نو کیکری پہلے مار سکتے ہو تو پہلے کیکری مار دونوں کام کرنے نے دس کینکریاں بھی مارنیا اور کینکریاں مارن والا جڑا مزر منظر ہے اور او موقع ہے دی دی کم علمی لوگاں دی ہٹ ترمی لوگا دی جہالت دی وجہ بڑا ہی خطرناک منظر ہے انہوں نے اپنی طرف کو کوئی کسر باقی نہیں چڈی دو منزلہ بنا دیتا ہے وہ سلسلہ ون وے کر دیک دوسرے پاسے چلے جاؤ فارغ ہو کے لیکن اللہ ہدایت تیس آنو جدروں آنا ہے سن جد آنا در جا رہے ہیں جدرو جانو آپس جس, جس ویلے لکھن آدمیا کا ریلا چل رہا ہوں دس پندرہ ہزار آدمی کا تو پتا ہی نہیں لگتا گزر جانا جا جا گر گیا گر گیا وہ پھر دوبارہ اٹھ نہیں سکے اللہ لاما شا چنا چوس دن اتے بہت زیادہ خطرہ ہوں اور کئی حادثات رو نما ہو جاتے ہیں کنکری مارن گیا کنکری مار کے واپس آدیا کئی حادثات ہو جاتے ہیں اللہ تعالی محفوظ رکھے دس دل حجا نو ایک شیتانوں کیکری مارنی ایک جگہ سے کیکری ماریاں یہ ہوں کینکری مارن کی سنت کی حضرت ابراہیم علیہ اسلام جس ویل اللہ نے خواب اندر حکم دا سا کہ اپنی سب تو پیاری چیز میرے رفتے اندر قربان کر جانور زبا کرتے چلے گئے خواب پھر بھی آ رہے ہیں جو کچھ اس میں موجود سی نقدی ساری اللہ دی رہاں اندر خرچ کر دیتی خواب پھر آ رہے ہیں حتیٰ کہ اشارہ سمجھ گئے کہ ہن میرے واسطے سب تو محبوب اور پیاری چیز اسماعیل یہ جڑا اللہ نے بڑھا پھر اندر دیتا ہے بلائی اسلام بلائی بیٹے نو تے فرمایا انی ارا فلم امی ازبا ہو ما ذا ترا بیٹا مینو اللہ نے خواب اندر حکم دتا ہی کہ میں تیری گردن تے چھری چلا رہا تینوں ذبح کر رہا تیرا کی خیال ہے فنزور ماضا ترا تیرا کی خیال ہے؟ چھوٹا جا اچھا بچہ ہے اسماعیل ہوا اسمایلے یہ اللہ کے علم چبی اللہ بننا ہے انہیں اپنے ابے مل کے میرے گھر کی تعمیر کرنی ہے اور کئی ہزار سال تو بعد اسے اسماعیل کی نسل چو میں محمد پیدا کرنا ہے صلی اللہ یہ اللہ کو پتا تھا. او جانتا او اس ویلے تو بچہ ہی تھی نا اسماعیل اللہ ہی جس طرح تارا باپ پوچھ رہا ہے بیٹا تیرا کی خیال ہے قال يا ابا تفعل ما تؤمر کہنے جی اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اے اندر دیر کیوں کر رہے ہو جلدی کرو تے عمل کرو سطادونی انسان الله من الصابرین تو سی دیکھو گے اللہ میں صبر کراں گا مینوں جڑی تکلیف اوی گی میں اودے تے جزا پزا نہیں کراں گا لیتو لا نہیں کرے ہو مینوں تو سی صبر کرن والا دیکھو گے جلدی نال عمل کرو اللہ دے حکم تے اللہ حضرت اسمایل اسلام نہلا دلا کے سونے جپڑے جی پہنا کے باپ لے کے چل پیا راہ اندر قربان مکے تو جس ویلے نکلے منا قریب آئی تے شیطان ایک بزرگ شکل بن کے بزرگ دا روپ تار کے تے سامنے آ گیا حضرت اب سویرے سویر کدھر شریف لے جا رہے ماشاء ماشاءاللہ بچہ بڑا پیار ہے اس قسم ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں اللہ دیرا اندر قربان ضبع کرنے جا رہا کہ یہ بھی اب تک کدی سنیا جے کسی نے اپنے بچے نو بھی قربان کیتا ہوگا وہ زبا کیتا ہو یہ اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا ہے میں, تو اے میں تو خیال ہے جس ویل یہ سنیا فورن فرمایا یہ میرا کوئی محسن نہیں میرا ہمدرد اور خیر خواہ نہیں یہ کوئی میرا دشمن ہے حکم سے عمل کرنے روک لو دفاع ہو گیا غائب ہو گیا چل رہے تھوڑی دور اگے گئے کسی ہو شکل اندر سامنے آ گیا آ کے پھر وہی باتاں دوبارہ پھر لاہور پڑیا وہ پھر دفاع ہو گیا حتیٰ کہ تیسری دفعہ پھر کوشش کیتی ہے نے کہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام نو روک دیتا جائے بچہ ہی اے بار بار سنکے زد کرے کہ بھر جی میں ہی تو اٹھے نال جاندہ تو سی تے میں نو ایسپرنکرن چلے لیکن او دی کوئی بھی محنت کارگر ثابت نہ ہو کوئی چال او دی کامیاب نہ ہو سکی تنہ جگہ تے ملے آئے روکن دی کوشش کیتی ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام دے پائے سبات اندر کوئی لگزش نہیں آئی او اللہ دا حکم مندی ہوئے ہیں بیٹنو نال لے کے میدان اندر پہنچے ان نے تے اپنا ایک کم کر لیا اللہ نے ان قیامت تک انو ذلیل اور رسوا کرنو آستے ہر حجینو اے حکم دے دیتا کہ تُو جتھے جتھے او ملیا سی او تے برج بنا دیتے گئے ہیں منار دی شکل بنا دیتی گئی ہے عاجینو حکم دے دیتا کہ ایرے سامنے آ کے کھڑا ہو اور کنکری ہاتھ اندر پکڑ کے تے پڑھ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اک اک کنکری پکڑ پکڑ کے او تھے مار حدیث اندر آندا آن ہے،, ہے،, ہے کہ شیطان پٹرے ہوندا ہے چیخ رہا ہوندا ہے رو رہا ہوندا ہے کہ میرے نال کی بن گیا اللہ نے ان قیامت تک اس طرح ذلیل کر اللہ تعالیٰ اس دشمن نو ذلیل کیتی رکھے وہ اپنی ذلت اندر ہی اِنہ مصروف رہے کہ سانو خراب نہ کر سکے وہ ہے پھر ویلہ ہوئے دوڑتا ہے نا جی اسی ایسے کام کرتے رہیے ذلیل ہوں رہے تو تے خراب نہیں نہ کرے گا چیلے ساری دنیا اندر پھیلے ہوئے کدی امریکہ جانے کتنے ہوتے ہیں کدی کتنے ہو پہنچتے ہیں ابھی انہوں نے فرصت کے لبات دیتے ہوئے وہ لگے پھرتے اللہ زلیل کرے رسوا کرے سات مارنی ہیں قربانی کرنی یہ دونوں کام جس ویل ہو جان پہلے جاق مل ہے وہ کر لیا جائے کوئی پابندی نہیں کہ قربانی پہلے ہوئے یا کینکری پہلے ماریا جان موقع مل گیا ہے یہ دونوں کام جس ویل ہو جان میدان حجامت بنوا کے اللہ کے رسول کی سنت مطابق صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑے اتار دیتے جان جام احرام ہے حوصل کرے ہاجی اپنے کپڑے تبدیل کر لو وہ شباس جہاں آم حالات اندر پہن دہن لو احرام اتار دے یہ زہر تک ہو جائے دوہر تو بعد تک ہو جائے جدو یہ دونوں کام مکمل ہو جائے احرام کھول دیکھا جائے احم اتار جائے ان حکم یہ ہے کہ واپس مکے جا کے لباس اندر عام لباس اندر بیت اللہ کا دباف کرے اور سفا فروزی سری کرے یہاں ای محنت طلب مرحلہ ہے تباپ اور سعی بجائے اس اسے کہ بیت اللہ کے قریب چکر چل رہا ہوئے. او اس دن ہو چکر بیت اللہ کے برامدیا تھلے بھی اتنے بھی چکر پورا چل رہا ہوں دے. اور بلا مبالگا ایک چکر ایک میل تو زیادہ بن جکر ایک چکر ایک میل تو زیادہ مسافتہ بن جاتا ہے لیکن یہ کام کرنا یہ نام ہے تباف افاظہ یا تباف زیارت دو نام نے طوافے فاظت یا طواف زیادہ تین حاجی واسطے لازمی نہیں. ایک تواف اے جدوں اے اللہ کوئی حاجی ہے فرضی نماز کا وقت نہیں تے بیت اللہ دا حق یہ ہے کہ سب تو پہلے طواف کیتا جائے قرآن مجید پڑھن کا بڑا ثواب ہے بیت اللہ اندر ایک رقت نماز پڑھن کا ایک لکھ رقت کے برابر سواب ہے لیکن حکم یہ ہے کہ اگر فرضی نماز کا وقت نہیں تو پھر بیت اللہ کا حق یہ ہے کہ سب تو جائے یہ طباف پہلا طواف ہے جنہ نام ہے دباف کدوم پہنچ دیا ہی جا کرنا ضروری ہے دوسرا طواف جہاں حجی واسطے ضروری ہے وہ دس دن حجا نو دباف افاظت یا دبافے زیارت جا نام ہے یہ ہے یہ جس ویلے بھی فارغ ہوئے مینا اندر آ کے فوراً طباف کرے اور مینا اندر واپس جان تو پہلے طواف پہ سفا فرو صحیح ضروری جس ویلے یہ کم ایتھے مکمل ہو جائے ہوں اس لالچ اندر ایتھے نہ بیٹھے کہ میں ایک نماز سے بیت اللہ امر ہو پڑھ جا اگر فردی نماز کا وقت آ گیا ہے پڑھ رہے تو جے وقت دور ہے تو حکم اے ہے کہ ہوں فوراً واپس مینا اندر چلا جائے ایتھے نہیں بیٹھنا مغرب تک فارغ ہو جائے عشاء تک ہو جائے اس کو بھی لیٹ ہو جائے جدو تباپ اور صحیح کر لی فوراً واپس میرا اندر پہنچے بعض لوگ چونکہ تھکاوٹ ہو جائیں سخت قسم کی حتاں کہ حال یہ ہوتا ہے کہ پیر رکھا ہوا ہے نا کہ دل کرتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ آوے تو میرا پیر چپ کے ذرا اگے کر دے این تھکاوٹ ہوئی ہوگی لیکن اجازت نہیں کہ ہن اس تھکاوٹ کو دور کرنے تم مکے اندر کیا کر سکے سنت یہی ہے کہ تب زیارت تو فارغ ہو گیا صحیح تو فارغ ہو گیا مینا پہنچی اندر پہنچ کے اللہ ذکر اذکار اندر مصروف رہا یہ ہن دس تاریخ گزر گئی مصروف ترین دن جہاں تھی اللہ نے وہ گزار لیا اگے آ گئی گیارہ تاریخ ذل حجہ دی گیارہ گیارہ تاریخ نو نماز صبح دی پڑھنی اللہ کے ذکر اذکار اندر مصروف رہنا ہے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، کھانا پینا بھی جائے تو بغیر پہ انسان دا ہی نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی, پیندے صحابہ بھی پیندے کافرہ نے کہ یہ تانا دان رسول یا محمد چنگا رسول یہ چنگا رسول ہے یا دیکھو یارو یہ کھانا پیند یہ روٹی ہے پانی پیڈ و یم سی فل اصواف گلیاں نالے گلیاں چلتا پھرتا پتا نہیں ہونا بھی ہاں رسول دا کی تو سب اللہ نے قرآن اندر فرمایا کہ اتنا آدم تو لے کے تو اٹھے تک ارے ہی کوئی رسول ایسا بھیجا ہی نہیں سارے کھانے پیندے بھی سن تو چلتے پھر کوئی رسول ایسا بھیجا ہی نہیں جہاں کھان پین تو نہ ہو بعد اوقات کہیں گے نہ جی ان سے جی ارسہ ہو گیا کبھی روٹی چکی نہیں وہ شیطان دیاں انتڑیاں خشک ہو گیا کھانا کیسر کی سنا لینی کرے مختلف ہو گئے کدی تھی شادی نہیں کیتی ساری عمر ہی ایسے طرح دیتی ہے اللہ دے رسول کے نام انہیں بزرگ شادی تے فطرت ہے سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ نکاح ہو سنتی فرمن روسا می فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے جن نے جان بوجھ کے یہ کام نہ کی تا, او دا میرے نال کوئی تعلق ہی نہیں بزرگ مرد ہوگی, عورت ہو جان عورت کے شادی نہ کرنا اللہ کے رسول دی سنت دی خلاف ورزی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا وہ اسلام نال، پیغمبر اسلام نال کوئی تعلق ہی نہیں رہتا کدی کھان پین تو منہ مو موڑ لینا نہیں وہ کھانا ہی نہیں وہ پیڈا ہی نہیں لوگاں دے سامنے کچھ نہیں کھانا پیندا ہونا جس طرح تال والے بدماش کرتے لوگاں دے سامنے کچھ نہیں کھانے اگے پیچھے جوش سے جوش چڑھائی جاندے جی کچھ جاتی کھانا پیند ایڈا بزرگ ہو گیا پیغمبر کھان پی ضرورت ہے کہ یہ بزرگی اس وقت کی ہو اپنیاں ضرورتیں پوریا کرو آرام کرو اللہ دا ذکر کرو مینا اندر گیارہ تاریخ نو جس ویلے سورج ڈل جائے سورج ڈل جائے اس تو بعد جا کے جگہ تے ست ستری مارن جگہ تے جتنے شیتان ملیا سورج تے ڈل جان تو بعد بعض دو سب دی نماز پڑھ کے ہی دوڑ لگا دیں چلو جی ٹھنڈا ہے باہر انہیں جا کے جلدی کینکری مار لئی اپنی مرضی نہیں چلے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل اور آپ دا فرمان اے یہ کہ سول جلن تو گاہ کنکریاں ماریاں جاہاں اگر کوئی بیمار ہے ضعیف العمر ہے کوئی خاتون نہیں جا سکتی کہ او دی طرف کو کوئی دوسرا جا کے کنکریاں مار سکتا ہے اے اجازت اور رخصت موجود کنکریاں ماریاں جاہاں تنہاں شیطانہ تھے جگہ تھے اور پھر واپس اپنی رہائش کا کوئی خیمہ جڑا مخصوص ہے نماز کسر پڑی جان یہ رہنی ہے رہی تاریخ کو لے کے نماز پڑی جان جمع صرف عرفات اندر تے ملتلفے اندر دو دو کی زہر اور عصر مغرب اور عشاء باقی نمازاں جمع نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن کسر پڑتے رہے گیارہ تاریخ گزر گئی کینکری مار لی بارہ تاریخ آ گئی پھر اسے ترین سورج ڈال جان تو بارہ تاریخ بھی تین جگہ تے ست ست حج دے دن جڑے نے وہ تیرہ تک چل رہے ہیں لیکن قرآن اندر اللہ نے فرمایا پمن تاج علاؤ میں فلاں اسما الے ومن تاخارا فلاں اسما لتا جیڑا سخص بارہ تاریخ نو ہی اپنا تم ختم کر کے مکہ آنا چاہتا ہے انہوں اجازت ہے او آ جائے جیڑا تیرہ نو واپس آنا چاہتا ہے انہوں بھی اجازت ہے او تیرہ نو واپس آنے اللہ نے رخصت دے بھی دیئے کئی اللہ حضر بندے تیرہ تک ٹھہر دیں او تیرہ نو کینکریاں مار کے پھر ان بکے واپس آنے لیکن اکثریت جڑی ہے اور معلمہ نو بھی جلدی پھئی ہو نے بھی سادان چکنا ہوں بھائ سمیٹنا ہوں بارہ تاریخ دن تو لے کے تیاری شروع کرا دیں دکی لگا دیں ہاجی کی دی کہ جلدی ہو جاؤ ہاج صاحب یہ خیمہ ابھی اتر جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پریشان کرتے اللہ انہوں نے بھی ہدایت دے سمجھ دے بجائے اس سے کہ وہ ہمدردی خیر کرائی کا موڈ وہ پریشان کرتے رہے اس واسطے یہ سارا بات قبل از وقت معلوم ہونی چاہیے سن جڑا جہاں نو جلدی کر لے مار لگے، وہ واپس آمن اسما لمن اس ماہ جڑا مؤخر کرتا ہے تیروی تاریخ تک آج نو لے جاندے ہے وہ بھی گنا نہیں وہ بے شک تیرہ واپس آوے میں ناچوں لیکن شرط لگا دی اور اللہ کا ڈر دل اندر موجود ہو گئے بارہ جلدی نال واپس آ کے کوئی خدا کی نافرمانی نہ نا کرنا چاہتا ہوئے کہ میں اب چلا جا جلدی نال جا کے یہ کام کر لوں تیرہ تک اتنے نیت سارے لوگ چلے جان گے کوئی کوئی اتنے باقی ہوا چلو بعد میرا دا لگ جائے گا میں یہ کام کر لوں تکوا شرط ہے اللہ کا دا ڈر اور خوف شرط ہے جلدی آوے تب دیر نہ آئے تب بھی قربانی ان شاء اللہ انی بار قربانی کے دن چار تھے یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لو دس گیارہ بارہ اور تیرا. تیرا تاریخ دی اثر تک قربانی کی جا سکتی ہے اور وہ واسطے سبوت یہ ہی ہے سارے کو سب تو بڑا کہ جڑے حاجی پہلے دن قربانی نہیں کر سکے دوسرے دن کر لیں دوسرے دن نہیں کر سکے بارہ تاریخ کر لیں بارہ نو نہیں کر سکے تیرہ کر لیں <coughs> کوئی شخص زیادہ قربانیاں کرنا چاہتا ہے نیت یہ نہ ہو کہ روز تازہ گوشت کھاؤں ہوں تو اللہ پھر جاشا نیت یہ ہوئے کہ میں سنت نو زندہ کرا ہر روز ایک قربانی کر کے تے پھر آج روز سواب ہے تیرہ بھی قربانی ہو سکتی تیرہ کی اثر تک جدو تک حاجی میدان ہے منا قیام پذیر ہے ادوں تک قربانی کا وقت جاری ہے اے ہے اختصاب نل حج دے مناسق دا ذکر اللہ تانو توفیق عطا فرماوے اے او سانو موقع دے دے اسی جائیے حج کریے سنت مطابق متابق حج کریے اور اس سعادت تو بہرہ ہوئیے اللہ تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے لئیس لحج مبرور جزاؤن اللہ الجنہ کہ جس بندے نے نیکی دی نیتنا سنت مطابق حج کی تا اللہ نے اوڑا عجر سوائے جنت دے ہور کچھ رکھی آئی آدمی اس طرح پاک ساپ ہو جاندہ ہے حج کرن تو بعد کما والدت ہو امہ اليوم جس طرح اوڑی ماں نے ان کو اس دنی جمع ہے آج دیڑا بچہ پیدا ہویا ہے جس طرح اوہ معصوم ہے گناہ تو بچیا ہویا ہے پاک ہے اس سے طرح حج تو بعد بندہ ہو جانا ہے اللہ سانو سب نوبی عطا فرما رہے واہر ادا دے بارے اندر کسی دوست نے ایک سوال ہے اے حج مسائل جدو شروع کیتے تھے سن ابو ذکر ہویا تھی کہ حج دیا تین قسم حج حجے کہ رن حجے افراد اور حجے تمتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجے تمتو پسند فرمایا سب تو بڑی وجہ سے یہ ہے کہ حجے تمتو ادر احرام بننے جس ویل آدمی پہنچتا ہے عمرہ کر کے احرام کھول جران اور فراغ ادھر احرام ہج تک جاری رہدا ہے اور وہ او ساری پابندیاں ملحوز رکھنی پہ جہاں محرم نحرام پن والے ضروری نے آدمی مشقت اندر پی جان ہے تکلیف ہوں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں واستے حجے تمتو پسند فرمایا جس وقت کوئی مسافر چل دائے حج کرنے میں انشاءاللہ حج کر کے واپس آواں لیکن احرام جد بنتا ہے تو اس او اندر وہ بات ہونی چاہیے کہ میں عمرہ کر کے احرام کھول دیاں گا اٹھ دل حجا حج واسطے دوبارہ احرام بننا ہو لہذا اتو جدوں احرام بنے گا لبر جس واریخ لبئی حج یا لبئی لوڑا جہا فرق ہے یہ بات سمجھنی چاہیے کیونکہ جا کے امرا کر کے احرام کھولنے ہیں اور